آپ کے دروس کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جی میرے بھائی جہاں تک دروس کا تعلق ہے اس کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کل مسل نبی میں ہیں ایسے ہی ہے نا سے نبی کا گیٹ نمبر ہے سیونٹین سترہ اس گیٹ پہ ایک لائبریری ہے آواز لائبریری ساؤنڈ لائبریری البکت بوتی میں کہتے ہیں خالی یو ایس پی لے جائیں کتنے جی بی کی جی تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کہہ رہے ہیں پتیس جی بی کی یو ایس پی لے جائیں اور سارے درس وہ آپ کو فری میں ریکارڈ کر دیں گے میرا نام عبد الباسف آپ, جی, آپ ان کے درس جائیں گے وہ آپ کو سارے فری اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ توحید ٹی وی چینل کے نام سے ایک چینل موجود ہے وہاں پہ یہ درس موجود ہیں وہاں سے آپ یہ درس لے سکتے ہیں اور ایسے ہی بہت سارے ساتھی آپ میں موجود ہوں گے جو واٹس اپ کے ان گروپوں میں ہوں گے جن گروپوں میں مصنبی کے درس آتے ہیں تو ان سے وہ نمبر لے لیں جس نمبر کے ذریعے آپ بھی واٹس اپ کے گروپ میں شامل ہو سکے اور گھر بیٹھے آپ کو آپ کی بیگم بچوں کو یہ درس ملتے رہیں بھائی اگر کنکر مارنے کے بعد قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا جائے تو کیا احرام کے کی ہاتھ میں ہی طواف کرنا ہوگا اور قربانی کے بعد حل کروا کر احرام کھولا جائے گا سنت سے وضاحت کر دیں میرے بھائی جب آپ نے کنکریاں مار لیں اور توافی زیادت بھی کر لیا تو اب آپ حلال ہو چکے ہیں بیگم کے علاوہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو چکی ہے جب آپ صفا مروا کی صحیح کر لیں گے تو پھر بیگم بھی حلال ہو جائے گی مسئلہ واضح ہوگا ایسا قربانی کا انتظار کرنے کی ضرورت قربانی کا انتظار کرنے کی ضرورت नहीं نہیں नहीं ہے دس شریق کے اعمال کے بارے میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ترتیب جو ہے افضل ہے بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کنکریاں ماریں پھر آپ قربانی کریں پھر آپ بال بندوائیں, پھر طباع کریں پھر سبا مروا کی صحیح کریں لیکن ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ نے طباع کر لیا ہے کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ نے بال منڈوال یہ ہیں تو آپ حلال ہو چکے ہیں اور جب آپ طواف مرلہ کی صحیح کر لیں گے تو بیگم بھی حلال ہو جائے گی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بیگم کی جلدی نہیں ہے لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے مسئلہ مسئلہ کیا ہونا چاہیے لوگ مختلف ہوتے ہیں آپ ٹھنڈی طبیعت کے ہیں کچھ بھائی گرم طبیعت کے بھی ہوتے ہیں کسی کو ملاحمت نہیں کرنا چاہیے جائز کام کوئی کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے حلال کام کو کرے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں بار بار مسئلہ بتا رہا ہوں تو برال قربانی کا انتظار کرنے کی ضرورت قربانی آپ کی ہو جائے گی جس کے ذمے آپ نے لگایا وہ قربانی کر دے گا چاہے وہ دس کو کرے چاہے گیارہ کو کرے چاہے بارہ کو کرے قربانی انشاءاللہ شاء آپ کی ہو جائے گی یہ بھائی کا سوال ہے میرے بھائی زبانی سوال سے کریں حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جب کنکریاں مار لی ہیں بال منڈوا لیے ہیں تو اب طباب جو ہے وہ حرام کی حالت میں ہوگا کہ حرام کی حالت کے بغیر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے پہلے سوال کے جواب پہ غور نہیں کیا میں نے کیا کہا تھا جب تنتریاں مار لی ہیں بال منوا لی ہیں تو آپ کیا ہو گئے ہیں بھاری بیگم کے علاوہ کیا ہو گئے, بھاری بھاری ہلاد بھاری بھاری ہلاد ہو گئے ہیں کپڑے آپ اتار سکتے ہیں شلوار قمیض پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں ناگن ترا سکتے ہیں آپ. بھائی کہتے ہیں کیا اسلام کعبہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے کیا اس کے بعد ہتھیلیوں کو چومنا جائید ہے کیا اسلام کے وقت سینہ حضرت سینا کی طرف کرنا چاہیے یا نہیں گزارش یہ ہے اسلام کعبہ اسلام کعبہ کہاں سے آ گیا میں تو اسلامی حیدر سو سنتا رہا شروع کرنے سے بارل میں عام جواب دیتا ہوں سوال کیا تھا اس سے ہٹ کر جب بھی آپ طباع کرتے ہوئے حضر اسفت کے سامنے آئیں تو حضرت اسرد کو آپ گوسا دیں کیا دیں اگر دھکے دیے بغیر ممکن ہو تو اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ حضرت اسفت کو ہاتھ لگا لیں اور ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسا دیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حضر اسد کو آپ اپنے آسا اپنی لاٹھی وغیرہ لگا لیں اور اپنی لاٹھی کو گوسا دے دیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ دور سے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے کدھر اور اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ ایک ہے بوسے کتنے دینے ہیں وہ اللہ کے مجاہد بیٹھا ہو کہ کوئی بوسا نہیں دینا جی ہاں جب آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے دور سے تو پھر نے ہاتھ کو بوسا نہیں دینا پھر نے ہاتھ کو بوسا نہیں دینا مسئلہ واضح ہو گیا اور حدر اسفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کا سینا ادھر ہو جائے کوئی حرض نہیں ہے اصل میں یہ سوال تب پیدا ہوا جب آپ لوگوں کو کسی نے یہ بتا دیا کہ طباف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھنا نہیں ہے ایسے گئے کہ آگے شادی کی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جی شادی کی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت کیسے یہ فتوا وہ کہے گا پچیس سال سے میں شادی کی دعائیں کر رہا تھا جب بیگم ملی ہے تو آپ نے پابندی لگا دی ہے اور کعبہ کا معاملہ تو کہیں زیادہ بڑا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اپنا گھر دکھا دیکھنے کی باری آئی کہتے ہیں, نہیں دیکھ نہیں سکتے نہیں میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے طباف کرتے ہوئے کعبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اچھا اب میں نے کیا کہا تھا کہ طباف کرتے ہوئے جب بھی حضرت کے سامنے آئیں تو آپ یہ کام کریں گے اب سات چکروں میں آپ حضرت کے سامنے کتنی بار آئیں گے آٹھ بار کتنی بار آئیں گے آٹھ بار آئیں گے بلکہ دو رکھتے ادا کرنے کے بعد زمزم پینے کے بعد نویں بار بھی آئیں گے تو یہ اسلام نو دفعہ اسلام کتنی بار ہے نو دفعہ ہے پیشاب کے قطرے آتے ہیں ہاتھ کے ایام میں کیا کریں میرے سوال کا جواب آپ دے دیں آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں گا تو ابھی آپ کرنے لگے ہیں نماز کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں کیوں جی شاپ کے قطرے آتے ہیں تو نماز کی میں کیا کرتے ہیں آپ بتائیں نا ذرا یہ نماز پڑھتے ہی نہیں یاد رکھیے گا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں جب تک یہ کام کر رہی ہے کیا جب تک آپ مینٹل نہیں ہوتے تب تک نماز معاف نہیں اللہ ہم سب کی عقل محفوظ رکھے جب تک یہ کام کر رہی ہے جسم کے باقی آزاد کام کریں نہ کریں جب تک یہ کام کر رہی ہے نماز معاف جتنے بھی آپ آنے کر لیں نماز معاف نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی ایک آدمی کو شیشے کے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے نہ پانی ہے نہ مٹی ہے اب کیا کریں ہم کہتے ہیں پھر بھی نماز معاف نہیں حضور کے بغیر پڑھے بغیر پڑھے نماز معاف نہیں ہے آپ کہتے ہیں علی فلنگا ہے ہم کہتے ہیں چاہے ہے نماز پڑھے نماز معاف نہیں ہے آپ کہتے ہیں حرکت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا جیسے ہے نماز پڑھے ہاں البتہ اگر کوئی میچ وغیرہ ہو رہا ہو پھر تو نماز کیوں جی یا دوستوں کی محفل لگی ہو رونا آتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ معمولی معمولی باتوں پہ نماز کو قربان کر دیتے ہیں اور بچوں کی تربیت ہم نہیں کرتے سات سال کا بچہ ہے اللہ کے نے فرمایا اسے نماز پڑھنے کی ترغیب کرو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو ہم کہتے ہیں نہیں چھوٹا ہے کیا کہتے ہیں چلو جی مولوی صاحب چپ ہو گئے ہم نے کہا 18 سال کا ہو گیا 20 سال کے ہو گیا اب کہتے ہیں بڑا ہو گیا بہانے ختم نہیں ہوتے آئی صاحب کے اور جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ چھوٹا ہے 10 سال کا ہو چکا تھا آپ کیا کہہ رہے تھے چھوٹا ہے اس سے 7 سال پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی جب آپ کا بچہ دس سال کا تھا آپ نے کہا چھوٹا ہے اس سے سات سال پہلے آپ اس کو لے کر گئے تھے اسکول میں اور اسکول کے پرنسپل نے کہا تھا چھوٹا ہے تین سال کا ہے چھوٹا آپ نے کہا تھا نہیں بڑا ہے آپ نے کہا تھا اس سے ون ٹو تھری سنے آپ اس سے پوئم سنیں آپ اے بی سی سنے جی آپ اس کا انگلش میں نام پوچھیں وہ کہہ رہا تھا پرنسپل چھوٹا ہے آپ کہہ رہے تھے بڑا ہے اور مولوی صاحب نے دس سال کی عمر میں کہہ دیا بڑا ہے تو آپ چھوٹا ہے. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو بہرحال اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں گے اولاد آپ کے پاس امانت ہے تو نماز کا معاملہ زیادہ شدید ہے میرے بھائی حد کا مسئلہ تو بعد میں ہے جو آدمی مستقل طور پہ مریض ہو پیشاب کے کتروں کا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اگر پیشاب کے کترے آتے ہیں ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد یا کبھی کبھار تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز گزر نہیں ہے پھر جب بھی وہ کترے گرے جہاں پہ گرے ہیں وہ جگہ آپ صاف کریں دوبارہ وزو کریں اور شرمگاہ کو دھوئیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں لیکن اگر آپ مستقل مریض ہیں دو منٹ کے بعد پیشاب کے قطرے پانچ منٹ کے بعد منٹ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد بعد یعنی کہ ایک نماز بھی آپ پیشاب کے کتروں کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کے لیے شریف کی طرف سے رہتے ہیں کیا رہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تب آپ سندا خانے میں جائیں اپنی چرنگا وغیرہ دھوئیں اور اس کے بعد آپ وزو کریں اور شرمگاہ کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیں تاکہ باقی کپڑے خراب نہ ہوں اور آپ نماز پڑھتے رہیں چاہے پیشاب کے کترے گرتے رہیں اور اسی دوران آپ اس نماز کے ساتھ سنتے بھی بڑھ سکتے ہیں نفل بھی بڑھ سکتے ہیں جتنے مرضی پڑے جب آئندہ نماز کا ٹائم ہو تو دوبارہ وہ سکھ اسی انداز سے اچھا اب رہ گیا حج کا مسئلہ تو حد میں میرے بھائی آپ شرمگاہ کے ارد گرد کو چیز رکھ لیں آپ <laughs> کہتے ہیں مجھے انڈر ویئر کی ضرورت ہے پہن لیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے پہن لیں لیکن آپ کو فدیہ دینا ہوگا کیا کرنا ہوگا بولیا ایسا فدیا کا مطلب کیا ہے آپ انڈر ویئر پہن رہے ہیں جبکہ وہ پہننے کی جانچ نہیں ہے تو انڈر ویئر آپ کیونکہ پہن رہے ہیں اس کا فدیہ دینا ہوگا فدیہ کیا ہے آسان آسان چیز ہے اپنی سہولت کے مطابق چاہے آپ ایک بکرا مکہ میں ذبح کر دیں یا تین مشکلوں کو کھانا کھلا دیں تین روزے رکھنے یا چھ مشکلوں کو کھانا کھلا دیں تین کاموں میں سے جو کام آپ کے لیے آسان ہے وہ کرنے آپ ایک بار ایک بار ایک ہاتھ کے لیے ایک بار عمرے کے لیے تو عمرے کا الگ سے ہے تو یہ میرے بھائی اور آپ گنےگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی مجبوری ہے یہی کام اگر کوئی بغیر مجبوری کے کرے گا تو وہ گنےگار بھی ہے فضیا بھی دے گا